لمبائی چمے جگو چار بلو اعوذ باللہ من الشیطان منشیط الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الحمدللہ الحمد اللذی جعلنا من المتمسکین بلائتِ امیر المومنین السلام علی الحسین وعلی علیہ ابن الحسین وعلی اولاد الحسین و اصحاب الحسین آزادہ امام سلام علیکم و اللہ اللّہ وبرکاتہ اللہ کی جانب سے پروردگار عالم کی جانب سے ایک بہترین توفیق شامل حال ہوئی اور دعائی جناب فاطمہ زہرا کو عملی جامع پہناتے ہوئے دوبارہ ایام ازا منانے کے لیے ہمارے گھروں میں فرش اعضا دوبارہ بچھا دیا گیا ہے اور ایام اعضاء کی اس استقبال کو ہم انشاءاللہ اللہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر بابرکت سے منور کریں گے امام حسین علیہ السلام کو زیارت وارثاں میں ان جملوں کے ساتھ یاد کیا گیا کہ آپ آدم کے وارث ہیں آپ نوح کے وارث ہیں آپ ابراہیم کے وارث ہیں حتیٰ کہ آپ ہر نبی کے وارث ہیں یہ جملے جو امام صادق علیہ السلام نے ہمیں تعلیم کیے ہیں کیا یہ جملے فقط سلام کرنے کے لیے ہیں یا پھر غور و فکر کے لیے ہیں آئیے انشاءاللہ اللہ اس عشرۂ اولا میں ہم تھوڑی غور و فکر کریں کہ جب امام کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے تو ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے ان الفاظ میں ان القابات میں امام عالی مقام ہمارے ذہنوں تک کیا پہنچانا چاہتے ہیں اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے خواہ تفسیر موجود ہیں آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ uh, پہلے تو خواہر نہ صرف یہاں آنے کے لیے بلکہ اس بہترین کانسیپٹ کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے موضوع کو چنا اور پھر اسے ہم ناظرین تک ہم تک پہنچانے کا جو فیصلہ لیا اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے بس امام حسین سے اتنی ہی دعا ہے کہ مولا اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں اللہ امین اللہ ہم جب امام حسین علیہ السلام کو زیارت وارثہ میں یاد کرتے ہیں جیسا میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا تو آپ کو بہت سارے القابات کے ساتھ وارث انبیاء کہہ کر آپ کو یاد کیا گیا ہے تو یہ اس سے پہلے کہ ہم اس پر گفتگو کریں کہ کی امام کیسے ان تمام امبیا کے وارث بنتے ہیں ایک چھوٹا سا ڈسکرپشن چھوٹی سی تعریف اگر آپ زیارت وارثہ کی دیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر و نعشر و معین تمام فضا میں جو ایک غم کا ماحول ہے امام حسین کو یاد کیا جا رہا ہے ہر آنکھ اشک بار ہے جی یاد امام حسین میں تو اس یاد کو اپنے دلوں میں اور زیادہ جگانے کے لیے ہم تذکر امام حسین کرتے ہیں اور ذکر امام حسین کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ امام کو سلام کیا جائے جی اور جب ہم سلام کر رہے ہیں امام کو تو وہ جو سلام ہمارے پاس موجود ہے زیارت کی شکل میں وہ آئمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے جی اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایئمہ نے کوئی کلام اپنی زبان مبارک سے نکالے ہیں تو ان کلام کا بہت زیادہ اثر پایا جاتا بلکل. ہے جیسے کلام الہی کا اثر جی ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ قرآن کی آیات کو جس مقصد کے لیے پڑھو گے بلکل. وہ مقصد تمہیں مل جائے گا بالکل اسی طرح کلام معصوم کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے وہ مقصد تمہیں حاصل ہو جائے بلکل. گا زیارت وارثہ امام صادق علیہ صلاۃ وسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے جس کے راوی صفان ابن جمال ہیں اور اس زیارت کے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس زیارت میں ہمارا اور امام حسین کا رابطہ ڈائریکٹ قائم ہوتا ہے کنیکشن جو ہے ہاں جو اس میں کیونکہ کی ہم یہ کہتے ہیں نا امام حسین کے لیے قلبی للب سلم امام حسین میرا قلب آپ کے قلب سے جڑ جڑ ہم اس زیارت میں امام حسین سے بلا واسطہ بات کرتے ہیں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے تو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے دوسرا اس زیارت کے لیے کہا جاتا ہے کہ Uh, اس زیارت میں بہت ساری چیزیں موجود ہے جس میں ایک یہ کہ یہ مشکلات کو آسان کرتی ہے اگر کوئی مشکل میں اس زیارت کو پڑھتا ہے हم. تو اس کی مشکلیں بہت جلدی برطرف ہو جاتی ہیں تیسرا یہ کہا گیا کہ اگر کوئی انسان رزق روزی کے لیے پریشان ہے مقروض ہے جو جی. قرض دار ہے اپنے قرض کی ادائیگی چاہتا ہے تو اس کا یہ فریضہ ہے کہ صبح شام اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کر جو زیارت وارثہ کو پڑھ لے تو تمام مشکلات اس کی آسان ہو جائے صبح شام صبح شام دونوں وقت پڑھا جائے دونوں کیا کوئی مدت بتائی گئی ہے اتنے دن تک یہ آپ اس کو پڑھنا شروع تو کریں چند دن گزریں گے آپ کو خود اس کے اثر آ, معلوم ہو جائیں گے آ, ایک بڑے بزرگ عالم دین تھے جن کا طریقۂ کار یہ تھا کہ وہ صبح فجر ختم ہوتی تھی ان کی نماز وغیرہ اور اپنے گھر کے دروازے کو کھولتے تھے دروازے کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے زارت وارث کے ذریعے سے اور یہ کہتے تھے کہ میں گھر کی ڈیوڑی پہ کھڑے ہو کر اس لیے سلام کرتا ہوں کیونکہ جب یہاں سے مجھے جواب سلام ملے گا اور دروازے پہ ہی امام حسین مجھ سے کہیں گے کہ تم سلامت رہو تو کوئی مشکل دروازے کے اندر آئی ہی نہیں سکے گی آ, سوری, اس طریقے کے سے اگر کوئی سوچے کہ ان میں اتنے اثرات پائے جاتے ہیں تو دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر پڑھنے سے اس کے اثر زیادہ نمایاں ہوں گے رزق اور روزی کے دروازے اللہ کھول دے گا اور کیوں نہ ہو پروردار عالم نے امام حسین کی ذات میں بھی وہ اثر اور اس میں ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں لہٰذا اس کے یہ سارے اثرات موجود ہیں اللہ ہم سبھی کو توفیق ہم زیادہ سے زیادہ امام علی مقام کو ان الفاظ میں سلام بھیج سکیں جس میں ہمیں امام معصوم نے تعلیم کیا ہے اور ہم اس زیارتِ وارثہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ہر نبی کی صفات کو یاد کرتے ہوئے آ, اس کی خصوصیت کو یاد کرتے ہوئے اس کے لقب کو یاد کرتے ہوئے امام کو ان کا وارث کہا گیا ہے اب جیسے میں آ, اگر آپ سے فور ایگزامپل جناب آدم علیہ السلام کی بات کر لوں کہ جناب آدم علیہ السلام کا وارث امام حسین علیہ السلام کو हم. کہا گیا تو ہمارا عقیدہ پختہ اس بات پر ہے کہ نور امام حسین علیہ السلام پہلے خرق ہوا ہے جناب علیہ السلام کی نہیں آتی ہے خلق ہوا ہے خلق ہوا ہے جو, جو ہو بعد میں, میں آتا ہے جی جی نا جیسے جی میری اولاد اگر ہو تو میں کہوں گی کہ یہ میری وارث ہے تو है امام है حسین علیہ السلام کو وارث انبیاء کیوں کہا گیا جبکہ انبیاء کو وارث ہونا چاہیے تھا امام حسین کا بے شک سبحان اللہ اولن تو آپ نے جو کہا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پہلے خلق ہوئے جی یہ عقیدہ نہیں ہے یہ حق ہے بے شک یہ پروردگار عالم نے طے کیا ہے اور خدا وند کریم نے سب سے پہلے ان کے نور کو بنایا تھا الحمدللہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا عقیدہ حق ہے بے شک یہ ہمارا عقیدہ بھی اللہ نے حق پر رکھا ہے ہمارے عقائد بھی حق پر مبنی ہے جس کے ہمارے پاس دلائل بھی لہذا اگر ہم سب سے پہلے اس کی دلیل پیش کر دیں تو پانچویں امام سے ایک روایت آتی ہے مولا فرماتے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے انوار کو اللہ نے آدم کے نور سے چودہ ہزار سال پہلے خلق کیا تھا اور ہماری ارواح اس وقت موجود تھیں تو پوچھنے والے نے سوال کیا مولا وہ جو آپ کا انوار پیدا ہوا تھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چودہ تھے اور آدم سے پہلے بنائے گئے کہ آپ نام بتا دیں گے چودہ سبحان اللہ کے اللہ تو مولا نے چودہ کے نام بتائے باقیدہ شروع کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور پھر الہ آخر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجو شریف تک نام بتایا کہ یہ وہ چودہ تھے جن کو اللہ نے پہلے بنایا دوسری جو روایت آتی ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے ہے امام رضا نے یہ عرض کیا کہ نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ نے زمین پر مجھ سے بہتر کسی اور کو نہیں بنایا تو یہ بات جب کہہ رہے تھے تو امیر المومنین ساتھ ہی میں بیٹھے تھے हم. تو امیر المومنین نے سوال کیا پھر یا رسول اللہ آپ افضل ہوئے یا جبرائیل हم. اچھا یہ سوال کا جواب مولا جانتے ہیں صرف ہم تک یہ بات پہنچانی جی. تھی لہٰذا یہ سوال پوچھا تو جب یہ سوال کیا گیا تو نبی نے فرمایا علی یہ میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں ظاہر جی جی جی ہے, ہے یا علی تم جانتے ہو کہ تمام انبیاء ملائکہ سے افضل بے شک ہیں اور پھر انبیاء جو تمام جو رسول ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں اور میں تمام انبیاء اور رسول سے افضل ہوں اور میرے بعد تمام مخلوق ائمہ افضل ہیں اور ایما میں سب سے پہلا نام یا علی آپ کا بلد. ہے اور جس جبرائیل کی تم بات کر رہے ہو یا علی وہ جبرائیل ہمارا خادم ہے سبحان وہ جبرائیل ہمارا خدمت گزار ہے علی اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نے دنیا کو ہی نہ بنایا ہوتا اگر ہم نہ ہوتے زمین و آسمان نہ بنائے جاتے اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نے جنت اور جہنم کو نہ بنایا ہوتا اسی طرح بہت ساری روایات موجود ہیں اور ہر ایک روایت کی طرف اگر اشارہ کیا جائے وقت بہت گزر جائے گا ایک یہودی آیا اور آنے کے بعد نبی کو دیکھتا جاتا ہے دیکھتا جاتا ہے حیرت سے تو نبی نے کا سوال پوچھنا ہے کوئی سوال ہے اس طرح سے دیکھ رہے ہو تو کہتے ہیں ہاں میرا سوال ہے اور میرا hmm. سوال یہ ہے کہ آپ اچھے ہیں زیادہ آپ افضل ہیں hmm. یا حضرت موسا اس لیے hmm. کہ میں نے سنا ہے کہ موسا کے پاس اللہ نے کتاب دی تھی ان کے پاس اصا تھا ان کے پاس ید یدہ تھا hmm. جب وہ چلتے تھے تو بادل سایہ کرتا ہوا چلتا تھا hmm. نبی مسکرائے اور مسکر کے کہتے ہیں کہ ویسے تو زیب نہیں دیتا ہے Allah کہ Allah. کوئی اپنی تعریف خود کرے لیکن چونکہ نے سوال کیا ہے لہٰذا میں تجھے جواب دوں کہ آدم کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی اگر انہوں نے پنجتن کا واسطہ نہ دیا ہوتا پھر اس کے بعد کا ابراہیم کی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی اگر انہوں نے پنجتن کا واسطہ نہ دیا ہوتا کی کشتی نہ سنبھلتی اگر پنجتن کا واسطہ نہ دیا ہوتا اور حضرت موسیٰ جب اسا ڈال رہے تھے کہ اجدر بن جائے اس وقت خوف کھا رہے تھے تو جبرائیل نے کے کہا تھا پنجتن کو پکارو انہوں نے پنجتن کو پکارا تھا اور یاد رکھنا اے یہودی کہ جب میری ذریت کا آخری نب... آخری امام آئے گا تو تم دیکھو گے کہ وہ امام بنے گا اور عیسیٰ پیچھے نماز پڑھ کے معموم بنیں گے لہٰذا تم یہ تصور نہ کرنا کہ موسا افضل تھے اور نبی افضل اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان تمام روایات کے ذمن میں کہ اگر یہ سارے کے سارے پہلے خلق کیے جا چکے تھے تو پھر وارث کیسے بنے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی کچھ آیات کا سہارا لینا پڑے گا بہت ساری آیات ہے میں نے صرف دو آیتوں کو انتخاب کیا ہے سمجھانے کے لیے ایک حجر آیت نمبر 23 ہے جس میں خدا یہ کہتا ہے हुँ। کیا हुँ। فرمایا اللہ نے? جو حیات اور ہم ہی ہیں جو سب کے وارث ہیں اللہ بتائیں یہ پوری کائنات بنانے والا کون ہے یا میں یوں کہہ دوں کہ انوارے اما سے بھی پہلے اگر کوئی نو تھا وہ اول ہے وہ اول ہو کر سب کا مالک ہو کر سب کا خالق ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کا میں وارث ہوں عجب نا یہ آیتیں ہمیں کچھ سمجھائیں گی اب اب دوسری آیت پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ کہتا ہے سورہ سر الحا و علئی کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم اس کے وارث ہیں اور جو کچھ بھی ہے اسے پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے یعنی اللہ نے قرآن کی کئی آیات میں یہ کہا ہے کہ زمین پہ جو کچھ بھی ہے ہم اس کے وارث ہیں یہ اللہ وارث کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ خود خالق ہے اللہ خود مالک ہے اسی نے سب کچھ بنایا وہ سب سے پہلے تھا کوئی نہ تھا جب وہ تھا صحیح ہے نور ائمہ بھی نہیں تھا اور پرور دگار عالم موجود تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہی خدا ہی مالک ہے لیکن خدا ہی مالک ہونے کے بعد پرور دگار علم کہہ رہا ہے یہ سب کچھ میرا ہے اور پھر اس کے اس کا وارث بھی میں ہوں کیونکہ یہ سب کچھ پلٹ کر میرے پاس آنے والا ہے ये زمین یہ مخلوق یہ کائنات سب کچھ پلٹ کر کہاں جائے گی لہذا مالک بھی ہوں اور صفات نبیوں کے اندر پائی جا رہی ہے ان سب کے مالک حسین ہے کیا بات ہے ان تمام صفات کے مالک امام حسین ہیں اللہ نے وہ صفات اٹھا کر امام حسین کی صفات کو اٹھا کر نبیوں کو دیا اور پھر نبیوں کے بعد وہی صفات کو اللہ نے امام حسین کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے ظاہر کیا, کیا اس وجہ سے کہا گیا کہ امام حسین وارث انبیاء ہیں اگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء کی, کی صفت کو امام حسین نے اپنایا نہیں امام حسین کسی صفات تھی اس کو امبیا نے اپنایا پھر اللہ نے اسی صفات کو ظاہر کیا امام حسین کے ذریعے اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہی کیوں جب ہم بات کرتے ہیں آ, ان تمام صفات کی جو انبیاء میں تھیں تو یہ تو رسول اللہ کا ایک دم مانا ہوا جانا ہوا قول ہے کہ اولون محمد اوسط و نا محمد آخر و نا محمد محمد ہم سب کے سب محمد ہیں جو پہلے کی بات ہے وہی بی, آ, درمیان کی ہے وہی آخر کی ہے یعنی وہ تمام صفات جن کی ہم بات صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں وہ تمام صفات تو دیگر آئمہ میں بھی پائی جاتی ہیں صحیح. امام حسین علیہ کو اگر آپ بات کر رہی ہیں کہ جو صفات انبیاء میں ہے وہ سارے ائما میں جی تو ان صفات کو بھی ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں نا مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں اسمت جی تو اسمت کے حامل تمام اما ہیں سارے اما کے پاس آدم کی جو اسمت تھی ہر امام کے پاس وہی اسمت منتقل ہو کر ان کو ملی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو وارث کہا جا رہا ہے وہ اسمت کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے کیونکہ اسمت کامن ہے جی ہر ایک کے پاس موجود ہے دوسرا اگر ہم یہ کہیں کہ شاید ہدایت ہے ٹھیک ہے کہ ہدایت جو ائمان انبیاء کے پاس ہادی بنا کے بھیجے رہنما بنا کے بھیجا گیا تو اس کے شاید وارث ائما ہیں یا امام حسین ہے تو وہ تو سارے کے سارے ائما وارث ہیں نا ہادی ہیں ہر ایک رہنما ہر ایک نے ہدایت کی ہے تو ہدایت کو بھی یہاں پر نہیں لیا جا سکتا اگر یہ کہیں کہ علم انبیاء کو لیا جائے کہ علم انبیاء جو تھا ان کے پاس وہی امام حسین کے پاس تھا تو پھر تو تو امیر کے گے بے شک تو یہ سارے, دل دل سارے, دل سارے دل ان کے پاس بھی علم ہے یہ سب علم کا خزانہ ایسے تو باقرالعلوم ہے جو علم کو شگاف کرنے والے ہیں بے شک تو یہاں پر ہم جو ہے علم کو بھی نہیں لے سکتے مسئلہ یہاں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کوئی کچھ ایسی صفات ہیں جو صرف امام حسین علیہ السلام میں جی یہ جو وارث آدم کہا گیا امام हाँ. حسین کو وارث ابراہیم کہا گیا یہ اس وجہ سے کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو صرف حضرت آدم میں اور امام حسین میں हुँ. کچھ صفات ایسی ہیں جو صرف حضرت ابراہیم و حضرت نو میں ہیں اور اس کے بعد صرف امام حسین میں کیا یہ ممکن ہے کہ معصومین میں بھی ایسا ہو کہ کوئی ایک صفت جو ہے وہ ایک امام میں ہے اور دیگر میں نہیں ہے اگر ہم غور کریں گے نا جی تو امام حسین کی جو ذات ہے وہ ائمہ میں بالکل جدا ہے وہ بالکل الگ ہے اور جب ہم ان دونوں کو کمپیر کریں گے تمام انبیاء کو جن کا وارث بنایا گیا ہے اور جی امام حسین کو جب ہم دیکھیں گے تو واقعاً ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ صفات جو انبیاء میں تھی وہ صرف امام حسین کے اندر ہے بقیہ کسی ائمہ میں وہ صفات نہیں پائی گئیں اللہ ابر یہ بہت بڑا دعویٰ ہے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آگے کی گفتگو میں ہم اسے کیسے بہترین طور پر ناظرین تک پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ جی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ عصمت کو لیا جا سکتا ہے نہ ہدایت کو لیا جا سکتا ہے نہ علم کو لیا جا سکتا ہے نہ روحل قدس کو لیا جا سکتا ہے کہ روح القدس آتے تھے ہر ایک کی مدد کرتے تھے انبیاء کی تو آئمہ کی بھی کی انہوں نے جو ملائکہ آئمہ کے پاس بھی آئے ہیں تو ان صفات کو بھی نہیں لیا جا سکتا باقی جو صفات حضرت آدم کے اندر ہے جو صرف حضرت آدم میں تھی اور اس کے بعد صرف امام حسین کو ملی ہیں اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ امام حسین حضرت آدم کے وارث ہیں اب جیسے آپ نے تذکرہ جنابِ آدم علیہ السلام کا کیا ہے تو ہم انہی سے اس بات کو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا ربط آ, بناتے ہوئے جو جملہ ہمیں ملتا ہے زیارت میں وہ ہے السلام علیہ یا آدمہ یا آدمہ صفت اللہ हुँ. یعنی آدم صفت اللہ کے جو وارث ہیں میں ان پر سلام بھیجتی ہوں آدم علیہ السلام کو جو صفت اللہ یہاں کہا گیا ہے وہ کونسی صفت ہے جس کے بنا پر آپ کو صفت اللہ کہا گیا اور وہی صفت امام حسین علیہ السلام میں کیسے پائی جاتی ہے حضرت آدم کو صفت اللہ اس بنا پر کہا گیا کیونکہ صفت اللہ یعنی اللہ کا چنا ہوا صفوت اللہ ہاں. صفت اللہ یعنی اللہ کا منتخب شدہ جس کو اللہ نے چن لیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کو تو اللہ نے چنا ہے نا بالکل. ہر ایک خلیفہ اللہ ہے لیکن حضرت آدم ایک ایسے خلیفہ ہے جو روئے پر سب سے پہلے خلیفہ بنائے گئے اور اللہ نے ان کی خلقت کے بعد ملائکہ کے درمیان اعلان بھی کیا تھا हم. کہ ان نجائے فل عرض خلیفہ میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا, والا ہوں تو چونکہ یہ سب سے پہلے منتخب شدہ ہے سب سے جی. پہلے ان کو چنا گیا हم. اس وجہ سے ان کو کہا گیا اللہ کہ یہ صفت اللہ ہے اور اگر ہم زیارت دیکھیں حضرت آدم کی ہم جب نجف جاتے اللہ میں بار بار جانا نصیب کرے تو مولا کے حرم میں بیٹھ کر ہم حضرت آدم کی بھی زیارت پڑھتے ہیں حضرت آدم کی زیارت ہم جب پڑھتے ہیں تو اس زیارت میں بھی حضرت آدم کو اس طرح سے مخاطب کرتے ہیں حضرت آدم کیا صفی اللہ صحیح ہے یا تو زیارت میں صفی اللہ حضرت آدم کو کہا گیا ہے یا دوسری ایک زیارت زیارت اربعین ہم جب پڑھتے ہیں تو صفی اللہ کہہ کے کہ صرف امام حسین کو مخاطب کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کسی امہ کی زیارت میں یہ لفظ, لفظ نہیں دیکھیں گے یا کسی معصوم کی زیارت میں کسی نبی کی زیارت میں صفی اللہ کا لفظ نہیں ہے اللہ نے چنا ہے حضرت آدم کو خلیفت اللہ کے لیے چنا تھا سب سے پہلے جیسا کہ ہم جب ندف جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم مولالی کے حرم میں حضرت آدم کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ السلام علیہ کا یا صفی اللہ اور دوسری طرف جب ہم زیرت عربئین امام حسین کے لیے پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ جملہ آتا ہے السلام علی صفی اللہ تو یہ صفی اللہ جو مخصوص یا تو حضرت آدم کو کہا جا رہا ہے یا امام, امام حسین کو کہا جا رہا ہے تو اس لیے اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ آدم کے وارث ہے یعنی اور کسی امام کی کسی بھی زیارت میں یہ لقب نہیں لقب یہ لقب صرف امام حسین کو حاصل ہوا ہے جی سبحان اللہ. تو کیا یہی وہ صفت ہے جو صرف مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام اور جناب آدم علیہ السلام میں جیسا آپ نے کہا کہ کچھ صفات ہیں جو صرف اس نبی اور امام حسین علیہ السلام ہے. تو کیا یہی وہ صفی اللہ ہونا ہی وہ صفت ہے جی نہیں وہ جو صفات اب ہم لوگ پڑھیں گے نا جی کہ جو صرف حضرت آدم کو ملی ہے اور اس کے بعد صرف امام حسین کو ملی ہے اس میں سے سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں اور جب آپ قرآن جو زیادہ قرآن پڑھتے ہیں نا جی وہ انشاءاللہ میری بات کی تائید کریں گے جی کہ جتنی بار اللہ نے قرآن میں حضرت آدم کا تذکرہ کیا ہے کسی کا نہیں ہے بار بار حضرت آدم کا واقعہ دہرایا گیا ہے قرآن میں ریپیٹ ریپیٹ ریپیٹ فسد و آدمہ اللہ ابلیس فس آدم جی. کا سب نے سجدہ کیا آه. ابلیس کے علام جی یہ کسی بھی آئم سوری کسی بھی امبیا کا اتنا ذکر اللہ نے نہیں کیا ہے جتنا حضرت آدم کا ہے اسی طرح آج اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھیں تو جتنا ذکر امام حسین کا ہے کسی اور امام کا اتنا ذکر نہیں ہے ہر مجلس کو نام دیا جاتا ہے امام حسین صحیح ہے مجلس امام حسین مجلس امام حسین یا میں یوں کہہ دوں کہ مجلس چاہے جس کی بھی ہو مجلس چاہے مجلس جس امام کی بھی ہو ختم ہوتی ہے وہ مصاحب امام حسین, حسین, حسین پر یعنی ایک رابطہ ہے جی. جو جس طرح اللہ قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت آدم کا کر رہا ہے اسی طرح روئے زمین پر کسی امام کا اگر سب سے زیادہ ذکر ہے تو وہ امام, امام حسین ہے دوسرا جو ربط ہے ہم. جب ہم حضرت آدم کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک چیز کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے مٹی جی مٹیکل بار بار وہ جو مٹی آتا ہے مٹی سے بنایا, مٹی سے بنایا مٹی. ایک کنیکشن جو آدم کا مٹی کے ساتھ آہا. ہے اور ایک کنیکشن امام حسین کا مٹی کے ساتھ ہے کسی اور امام کا نام مٹی کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہے لیکن امام حسین کا خاک شفا کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے سبحان کیونکہ حضرت آدم کی بھی جب مٹی تیار کی گئی تو اس میں اللہ نے ایک روح ڈالی اور امام حسین جب ایک مٹی پر پہنچتے ہیں تو اس میں بھی وہ روح پھونکتے ہیں حضرت امام حسین کربلا کی سرزمین پر کہ آج پوری کائنات کے ہر مریض کو اس مٹی کے ذریعے سے شفا دی جا دش رہی دش ہے تو یہ دوسرا کنکشن ہے تیسرا کنیکشن اگر ہم دیکھیں تو دونوں کی جو خدمت اور احترام جو ہے نا وہ جبرائیل نے کی ہے ملائکہ نے کی, دش کی دش ہے ایک کا سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسرے کا جھولا جھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک جو سب سے اہم ہے چوتھی جو خوبی ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور سب سے زیادہ اہم ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے ان کو وارث عدم کہا ہے وہ یہ کہ اگر ہم حضرت آدم سے حضرت نو تک کا زمانہ دیکھیں تو درمیان میں دس نسلوں کا فاصلہ ہے hmm. یعنی حضرت نو جو ہیں حضرت آدم کے ہیں اچھا جی صحیح? جی حضرت نو حضرت آدم کے نوے, نوے فرزند ہیں hmm. اسی طرح امام حسین کے Allah. نوے فرزند امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجح الشریف ہیں کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بقیہ کسی امام کے نوے امام زمان ہے نہیں کہا جا سکتا صرف یہ امام حسین کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا نواں فرزند اور پھر کیا رابطہ ہے کہ جیسے حضرت آدم کے نوے فرزند آئے اور آنے کے بعد دو کام کیا ایک کام یہ کیا کہ زمانے کو امان دیا ہم. لوگوں کو امان بخشی کشتی کے ذریعے جی. سے اور دوسرا کام یہ کیا کہ دنیا کو الٹ کر رکھ دیا یہی صفات ہوگی امام حسین کے نوے میں کہ جب وہ آئیں گے تو آنے کے بعد محبوں کو امان دے دیں گے اور پوری دنیا کو الٹ کر رکھ دیں اللہ گے اللہ تو یہ جو رابطہ ہے حضرت آدم اور امام حسین کا وہ آپ کسی معصوم میں نہیں دیکھیں گے کسی امام کے اندر یہ کنیکشن آپ کو نہیں ملے گا ابھی کیونکہ آپ نے جب خواہ مٹی کا تذکرہ کیا نا تو میرے ذہن میں ابو تراب راب اور میں نے کہا نہیں امام علی علیہ السلام بھی مٹی کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن پھر جب آپ نے یہ جو تسلسل بتایا ہے یہ جو سلسلہ یہ جو کنیکشن بتایا ہے یقیناً کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی کوئی امام امام حسین علیہ السلام کے علاوہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا میرا نام نام جو ہے جی وہ زمین کو ادل و انصاف سے دے رہا. رہا. بہت ہی عمدہ ہے خواہ جزاک امید ہے جتنا زیادہ تجسس میرے اندر ہے کہ آئندہ دیگر جو آئندہ انبیاء ہیں ان کی کون سی خصوصیات امام میں ہیں اور کن خاص خصوصیات کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو ان کا بارش کہا گیا ہمارے ناظرین بھی اسی تجسس کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے آج کے لیے ہماری گفتگو یہیں ختم ہوئی خواہار اللہ آپ کو بہترین جزا سے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت شکریہ ناظرین گرامی امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء کہ امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے جناب آدم علیہ السلام کے وارث ہیں جبکہ دیگر آئمہ بھی ان تمام صفات کے حامل ہیں لیکن وہ ایک صفت جو آپ کو جدا کر دیتی ہے اور اس بات پر ہمیں آمادہ کر دیتی ہے کہ یقیناً اگر کسی کو حق ہے کہ ان الفاظ میں اسے سلام کیا جائے کہ السلام علیہ کا یا وارثہ آدمہ صف اللہ تو وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے اپیسوڈز میں ہم اسی طریقے سے یہ دلچسپ گفتگو کرتے رہیں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ پھیلاتے رہیے پیغام انسانیت فی امان اللہ